عثمان جان شہید رحمہ اللہ تعالی نے ایک قصہ ہمیں سنایا اور کہا کہ ایک مجاہد جو ہے اردن کے ایئرپورٹ پر اترا اردن فلسطین کے قریب ایک ملک ہے تو ایئرپورٹ پر پولیس نے روکا اور کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو تو اس نے کہا کہ پاکستان سے آ رہا ہوں اس زمانے میں مجاہدین پاکستان جاتے تھے پاکستان سے افغانستان میں جاتے تھے جہاد کر کے پھر پاکستان پھر چلے جاتے تھے تو کہا کہ پاکستان میں تم کیا کرتے ہو اس نے کہا تجارت کرتا ہوں تو پولیس والے نے کہا کہ تجارت لن تبور کہ وہ تجارت کرتے ہو جس میں کوئی نقصان نہیں ہے نا وہ تجارت کرتے ہو نا ہاں یعنی جہاد کر کے آ رہے ہو نا ہاں. تو ہماری جو تجارت ہے ہمارا جو کاروبار ہے اس کا بازار الگ ہے اس کی دکان الگ ہے جب سب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں ہمارا بازار کھل جاتا ہے ہماری دکانیں کھل جاتی ہیں اوپر سے بمباری نیچے سے بمباری اطراف سے بمباری ہر طرف سے بمباری اور دڑا دڑ تڑا تڑ یہ چیزیں شروع ہیں وہاں سے لوگ مر رہے ہیں اور یہاں سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ شد الہ الا اللہ کہہ کر لوگ اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں، یہ ہی ہماری تجارت اور اس تجارت کے بارے میں اللہ جل الح نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے تنجی من عذاب آزاب علیم دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ تمہیں چھڑائے گا اس تجارت کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا وہی تجری من تحت النار اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں کہ ایسا باغ آپ نے دیکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ہاں آپ نے ایسے باغ دیکھیں جن کے اطراف میں نہریں بہتی ہیں لیکن جنت کے باغات ہوں گے باغ اوپر ہوگا نہر نیچے ہوگی وہ مسا کی نفئی بطنفی جنت یاد نمدالعدیم اگر آپ کو دنیا میں گھر نہیں ملا اچھی کوٹھی نہیں ملی اچھے بنگلے نہیں ملے تو کوئی بات نہیں اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں دے گا مساک نقی وطن بہت خوبصورت خوبصورت گر دے گا فی جنات عدن عدن جنتوں میں اللہ تعالی آپ کو دے گا ذالک الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے اس وقت یہ لوگ جو کہ بڑے مالدار ہیں ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں بنگلے ہیں گھر ہیں گاڑیاں ہیں وہ حیران ہوں گے یار یہ تو بہت غریب تھا یہ تو بہت فقیر سا آدمی تھا اس کی تو کوئی ہی نہیں تھی آج یہ اتنے بڑے بنگلے میں جنت میں بیٹھا ہوا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم میرے ساتھ تجارت کرو گے کاروبار کرو گے تو میں تمہیں دوں گا غالی الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اگر آپ شہید نہیں ہوئے تو حب نہ قریب اور ایک دوسری چیز جسے تم لوگ پسند کرتے ہو نہ من اللہ اللہ کی طرف سے مدد ہے تمام جہاز گر جائیں گے ہیلی کاپٹر بھاگ جائیں گے فوج مر جائے گی اور آپ جیت جاؤ گے نہ من اللہ اللہ کی طرف سے مدد ہے وہ قریب اور فتح نزدیک ہے وہ المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے سب کچھ دیکھا یا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے بیس سال الحمدللہ ہم نے دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا مل جل کر دیکھا شہیدوں کو بھی دیکھا مرداروں کو بھی دیکھا ایک ہی جگہ میں لیٹے ہوئے دو انسانوں کو دیکھا کہ ایک فوجی ہے اس سے بدبو آتی ہے ایک مجاہد ہے اس سے خوشبو آتی ہے اللہ اکبر دیکھا یا نہیں دیکھا مجاہد کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ان سے خوشبو آتی ہے حتیٰ کہ میں نے ایسے واقعات سنے ہیں وزیرستان میں کہ ایک عورت نے اپنے پڑوس میں عورتوں کو کہا کہ آج میرے شوہر کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے کیا بات تو بعد میں لوگوں نے مخابرے پر وائرلیس کے ذریعے رابطے کیے تو پتا چلا کہ اس کا شوہر جو ہے دو تین دن پہلے شہید ہو چکا ہے وہ میدان میں شہید ہوا ہے وزیرستان کی بات ہے یہ پاکستانی فوج کے خلاف شہید ہوا ہے جس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ یہ اسلام کے خدمت کرتے ہیں اس فوج کے خلاف شہید ہونے والے شخص کا یہ واقعہ ہے کہ اس کی بیوی نے اپنی پڑوس میں عورتوں کو کہا کہ پتہ نہیں عجیب بات ہے میرے شوہر کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے عورتوں نے بھی آ کر دیکھا خوشبو آ رہی ہے پھر مرد حضرات کے ذریعے رابطہ کروایا گیا تو پتا چلا کہ دو چار دن ہو گئے اس کا شوہر جو ہے پاکستانی فوج کے خلاف الحمد للہ لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری تجارت ہمارا کاروبار اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ حساب و کتاب کو زبردست انداز میں جانتا ہے کوئی غلطی اس کے پاس نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کام زیادہ کیا اور آپ کو تھوڑی مزدوری ملے گی یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا دکاندار کہتا ہے میں یار میں تو بھول گیا تھا کہ آپ نے کام کیا جی تجارت لن تبور اس تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ زندہ رہتے ہیں وہ اخرا تو حب نصور اللہ وفت ہم قریب تو اللہ تعالیٰ آپ کو کابل فتح ہوتے ہوئے دکھاتا ہے اسلام آباد فتح ہوتے ہوئے بھی دکھائے گا انشاءاللہ اللہ کوئی سی عجیب بات نہیں ہے کابل میں جو تھے وہ امریکہ تھا یعنی پاکستانی فوج کا باپ جب باپ بھاگ گیا ہے تو بچے تو ویسے بھی بھاگ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ انشاء اللہ یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں عجیب باتیں کی ہیں لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا قرآن کو آپ جہاد کرتے ہوئے غازی بنے ہیں تو بھی آپ بہت بڑے آدمی ہیں آپ جہاد کرتے ہوئے شہید بنے ہیں تو بھی آپ بہت بڑے آدمی ہیں آپ کامیاب ہیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ساری جنگوں میں میں رہا بیس سال سے جہاد کے میدان میں رہا ڈرون ادھر سے ادھر سے مارتے رہے پھر بھی میں شہید نہیں ہوا تو یہ کوئی بدبختی کی علامت تو نہیں ہے ملا محمد عمر رحمہ اللہ تعالی نے روس کے خلاف جہاد کیا پھر امریکہ کے خلاف بارہ سال تک مجاہدین کی قیادت کی حدیث میں آتا ہے خیر الناس من عمر ہو و حسن عمل بہترین انسان وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو شیخ اسامہ لادن رحم اللہ روس کے خلاف لڑے پھر امریکہ کے خلاف لڑے بہت زیادہ کابروں کے خلاف لڑے یہ کامیابی ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے فیوق تل فی او یغلب جو بھی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے جنگ جنگ کرتا ہے فیوق پھر وہ جنگ میں مارا جاتا ہے او یغلب یا وہ جیت جاتا ہے جیسے ہمارے طالب جان جیت گئے افغانستان میں فسو فنوتی ہی اجرا نغیمہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ ثواب دیں گے شہید ہو جاؤ تب بھی ثواب دے گا جیت جاؤ اور حکومت کرو اللہ کے حکم کو قائم کرو اسلام اور قرآنی نظام کو نافذ کرو اللہ اجر دے گا تمہیں ہر حالت میں تم کامیاب ہو یا شریعت یا شہادت شریعت قائم کرو بھی کامیاب ہو شہادت مل جائے تب بھی کامیاب ہو یا شہید یا غازی ہر حال میں آپ کامیاب ہیں غازی اس کو کہتے ہیں جو جہاد کرے اور شہید نہ ہو اسے غازی کہتے ہیں غزوہ یعنی جہاد میں گیا ہے جنگ میں گیا ہے لیکن شہید نہیں ہوا اسے غازی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے وہ بھائی جو کہ اللہ کے راہ میں مارے گئے وہ شہید ہیں اور جو اللہ کے راہ میں جہاد کر کے زندہ رہے وہ غازی ہیں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے لہم مغفرتن ان کے لیے مغفرت ہے گناہوں کی معافی ہے وہ رزقن کریم اور باعزت روزی ہے باعزت رزق ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جن علماء نے آخرت کا ترجمہ کیا اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے تو آخرت میں تو اللہ جنت دے گا اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے مجاہدین کے لیے مہاجرین اور انصار کے لیے لیکن دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہاں ہم ورث کن کریم منفی دنیا والا اگر ترجمہ کریں تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے 20 سالوں سے کہیں بھی بیلچہ تو بہت بڑی بات ہے کوئی چمچ بھی اٹھا کر ہم نے کسی کا کام نہیں کیا ہے کہیں بھی کوئی مزدوری نہیں کی ہے ہاں مجاہدین کی خدمت کی ہے مجاہدین کی خدمت کرتے ہوئے بیلچہ بھی اٹھایا ہے اور خود بھی گرے ہیں ہمارے اوپر بھی بہت سارے گرے ہیں پتھر ہمارے اوپر گرے ہیں اور بم بھی ہمارے اوپر گرے ہیں شہید بھی ہمارے ساتھی ہوئے ہم زخمی بھی ہوئے ہیں بہت کچھ ہوا تو یہ کاروبار کس کے ساتھ تھا اللہ کے ساتھ اور آج بھی کس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ ہے ہماری تجارت جو ہے اللہ کے ساتھ جاری ہے ختم ہوئی نہیں ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ اللہ ہمارا یہ کاروبار اللہ کے ساتھ جاری رہے گا انشاء اللہ